ہیں <سلح> باقی آ... آ... آلیا والے عالیہ والے آ چکے ہیں فورا گا. اللہ مسل چلے جی اب آ جائیں ذرا اماں آباد کے اوپر ہم کل بات کر رہے تھے اماں آباد کے اوپر ٹھیک ہے ماہمہ کے متعلق میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ماہمہ کیا ہے ٹھیک ہے نا ماہمہ کیا ہے مہمہ اور ہمارے جو وہ ہوا تھا اسماع شرطیہ میں سے تو آسماء شرکیہ کا کام کیا ہوگا جیسے کہ روح شرخ کا کام ہوتا ہے عروف شرخ کیا کرتے ہیں کہ جی وہ جزم دیا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی کیا ہوگا یہ بھی جزم دے گا جب جزم دے گا تو اس سے اصل میں کیا تھا ماہ ماہ یقون تھا ہم نے کہا تھا اصل میں یقون تھا یقون جب یقون ہوا تو آخر سے آپ آخر, آخر سے آپ نے ساکن کیا اس کو آخر سے آپ نے یقونوں کو ساکن کیا جزم آ گئی جب جازم آ تو کیا ہو گیا یقون ہو گیا یقون واؤ اور نون واؤ اور نون دونوں اکٹھے ہو گئے میں یہ عامہ کے بچوں سے بات نہیں کر رہا ہوں یہ میں خاصہ کے بڑے لوگوں سے بات کر رہا ہوں اس لیے یہ نہ کہیے گا یہ کیا ہو گیا جی. یہ جزم دہ آ گیا فلاں آ گیا یقون ہو گیا دو حروف ساکن آ گئے جب دو عروح ساکن آ تو ارتقاء ساکنین والا قانون لگے گا تو باؤ گر جائے گا تو کیا بن جائے گا یقن بن جائے گا بات سمجھ رہے ہیں مہمہ یقن نہ سمجھ آئے کوئی بات نہیں مجھ سے پوچھ لیں آپ لوگ مہمہ یقن منشم بادل بس ملا و الحمد وصلاتی اماں باد کا مطلب یہ نکلا مہمہ یقم مہمہ یکم من بادل بعد و الحمد وصلاط تو میں نے کہا تھا اماں حرف شرط ہے یہ قائم مقام ہے فیل شرط محضوب کے فیل شرط محضوب کے یعنی حمد و سلاط کے بعد محمہ یقم منشیم بادل بسم اللہ اما ہو ہے تو یہ بادل بسم اللہ دو دفعہ نہیں ہے یہ محمہ یقم منشیم بادل وہ تو اصل میں بادو جو ہے نا وہ اماں بادو پورے کا پورے کا مطلب یہ نکالا ہے اما بادوں کا ٹھیک ہے اور یہ باد کیا ہے باد یہ مبنی بر ضم ہے باد کیا ہے مبنی بر ضم ہے یہ مقول فی ہے کس کے لیے مقول فی ہے یہ اما حرف شرط کے لیے تو اماں حرف شرط اصل میں کیا ہے یہ فیل شرط کے قائم مقام ہے تو مقولی فی کس کے لیے ہوتا ہے فیل کے لیے ہوتا ہے نا تو اسی فیل کے لیے کیا بن جائے گا فیل کے لیے یہ باد و مقول فی بن جائے گا اچھا جب اماں آیا کرتا ہے تو یاد رکھیں اس کے جواب میں فا آیا کرتا ہے اکثریت ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ فا نہیں بھی آتا لیکن اکثریت ایسا ہوگا کہ اماں کے بعد کیا آئے گا فا آئے گا ٹھیک ہے بات سمجھ رہے ہیں اماں بادو اس کا مطلب ہوتا ہے حمد اور سلاد کے بعد میں اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں اماں بادو بسم اللہ حمد اور سلاد کے بعد میں آگے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ٹھیک ہے تو یہ ہم اور سلاد کے بعد اما بات کہ بھائی میں نے یہ بات اتنی خریدی ہے اب ذرا دیکھیے میں ترجمہ کرنے لگا ہوں شروع سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں مختص ہیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے ولا کی بطوللم اور اچھا انجام ثابت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے وصلاۃ على رسول ہی محمد و علیہ و ہی اجمائین اور رحمت نازل ہو اور رحمت نازل ہو اس کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کے سب آل صحاب پر اور ان کے سو آل بصحاب پر اما بعد اما بعد بسم اللہ یعنی بس بسم اللہ حمد اور سلاد کے بعد ٹھیک ہے نا بسم اللہ حمد اور سلاد کے بعد یعنی اما بعد یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی ابھی ہم آگے, آگے کام شروع کرنے لگے ہیں یعنی ٹھیک ہے تو آگے جو بات آنے والی ہے وہ آپ نے سمجھ لی ہے اتنی بات سمجھ میں سمجھ گئے ہیں تھوڑا سا میں وہ کر دیتا ہوں اور اب آپ نے سمجھنا ہے کچھ چیزیں کہ حمد ایک چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حمد ٹھیک ہے ایک ہوتی ہے حمد ایک ہوتی ہے مدھا ٹھیک ہے ایک کیا ہوتی ہے حمد ایک ہوتی ہے مدھا اور ایک ہوتا ہے شکر ان میں فرق کیا ہوتا ہے حمد مدھا اور شکر میں فرق کیا ہوتا ہے ان کو آپ نے سمجھنا ہی کوئی اور نہ کرائے تو میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ میں ہی تھوڑا تھوڑا ان کو چھڑ کے ہاں جو ہے ہم وہ چلے جائیں تاکہ یہ آپ کو ات ہی دفعہ وہ آ جائیں لڑکوں کو جو پڑھائی جاتی ہے اس میں تو بار بار آتے ہیں بار بار آتے ہیں اس میں تو اتنا پڑھاتے ہیں لڑکوں کو تو ہم تنگ آ جاتے ہیں کہ بھائی وہ ہر سال یہی ہمیں بتاتے ہیں حمد کیا ہے شکر کیا ہے مدح کیا ہے ٹھیک ہے مصنف نے بسم اللہ سے کتاب کو کیوں شروع کیا مصنف نے بسم اللہ کے بعد حمد کو کیوں ذکر کیا وہ سن سن کے وہ جیسے بس کر دیں جی بس اب تو جو ہے اتنا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کا شاید ہو سکتا ہے نہ ہو میں اس لیے ایک دفعہ صرف وہ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس چیز کو وہ ہو جائیں ٹھیک ہے جی تو پہلی چیز تو یہ ہے ہم اچھا پہلے شکر آپ دیکھ لیں شکر کیا ہوتا ہے شکر یہ ہوتی ہے کہ جو محسن محسن اور منعم منعم کسے کہتے ہیں نعمتیں دینے والا نعمت کرنے والا محسن احسان کرنے والا شکر اس فیل کو کہتے ہیں جو محسن اور منم کی تعظیم کی خبر دے ٹھیک ہے اور اس کے انعام کی وجہ سے اس کی کیا کی جائے آ, اس کی اس کے انعام کی وجہ سے آ, اس کی تعظیم کی خبر دیتا ہے چاہے وہ زبان کے ذریعے سے ہو چاہے وہ دل کے ذریعے سے ہو چاہے وہ اعضاء اور جوارے کے ذریعے سے ہو تو شکر کیا ہوا شکر یہ ہوتا ہے کہ سمجھیں آپ نے میرے کیا کیا آپ نے میرے اوپر کوئی احسان کیا آپ نے میرے اوپر کوئی احسان کیا تو میں نے کیا کیا آپ کی تعظیم کی چاہے میں زبان کے ذریعے سے کروں مطلب کہوں آپ بڑے اچھے آدمی ٹھیک ہے یا میں کیا کرتا ہوں میں زبان سے نہیں کہتا لیکن میں آپ کے سامنے بچھا جاتا ہوں دل کے دل سے میں بڑا آپ کا وہ احسان مند ہوں یا میں اپنے اعضا وغیرہ کے ذریعے سے کوئی اظہار کرتا ہوں تو یہ شکر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو شکر کیا آتا ہے نعمت کے مقابلے میں آتا ہے شکر اور وہ دل سے بھی ہو سکتا ہے وہ زبان سے بھی ہو سکتا ہے وہ آزا کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے سمجھ گئی بات کو حمد کیا ہوتی ہے حمد ہم کے لوگ بھی معذہ ہوتے ہیں تعریف کرنا ٹھیک ہے لیکن کسی اختیاری خوبی پر کسی اختیاری خوبی پر زبان سے تعریف کرنا آپ کیا کرتے ہیں آپ آپ اندر صلاحیت پیدا کرتے ہیں صرف ناپ کی صرف ناخ کی آپ محنت کرتے ہیں میں آپ کی تعریف کرتا ہوں زبان سے کہ جی آپ نے ماشاءاللہ بڑی محنت کی ہے اور صرف ناف کے اندر آپ بڑے ماہر ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تعریف ہے یہ حمد ہے کسی اختیاری خوبی پر تعریف کرنا زبان سے اس کو کہتے ہیں حمد جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس وہ اختیار کرے اس چیز کو خود ٹھیک ہے تو یہ کیا کہلائے گی حمد کہلائے گی ایک لفظ ہے مدھا مدھا کیا ہوتی ہے وہ زبان سے ہی تعریف ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے زبان سے تعریف ہوتی ہے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے چاہے وہ خوبی اختیاری ہو یا غیر اختیاری ہو خوبی کیا ہو اختیاری ہو یا غیر اختیاری ہو مثلا آپ ایک موتی کی ہیرے کی تعریف کرتے ہیں کہتے ہیں یہ ہیرہ بڑا خوبصورت ہے تو مجھے بتائیں ہیرے نے خود کوئی اپنے اندر خوبی پیدا کی ہے یہ تو اللہ کی طرف سے اس کو ایک انعام دیا گیا تھا ہیرے کے اندر ٹھیک ہے تو مدح کیا ہے زبان سے تعریف ہے زبان سے تعریف ہے چاہے وہ اختیاری خوبی پر ہو یا غیر اختیاری خوبی پر ہو شکر کہتے ہیں مدح حمد کیا ہوتا ہے زبان سے تعریف ہوتی ہے زبان سے تعریف ہوتی ہے لیکن کیا ہوتی اختیاری خوبی پر ہوتی ہے جس کو بندہ خود اپناتا ہے اور شکر کیا ہوتی ہے شکر زبان سے بھی ہو سکتا ہے دل سے بھی ہو سکتا ہے اعزاد سے بھی ہو سکتا ہے لیکن کس وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی نعمت دیتا ہے کوئی احسان کرتا ہے اس کے مقابلے میں کیا آتا ہے شکر آتا ہے ٹھیک ہے نا حمد میں کیا ہوتا ہے حمد میں ضروری نہیں ہوتا کہ جی اس آدمی نے آپ پر کوئی احسان کیا ہو ٹھیک ہے مدھا میں بھی ضروری نہیں ہے کہ اس نے آپ پہ احسان کیا ہو دوبارہ سنیے بس آسان سی تعریفیں کر رہا ہوں ایک دفعہ بس ان کو یاد کر لینا ہے یہ انشاءاللہ ساری زندگی کے لیے آپ کا کام ہو جائے گا تین چیزیں اکٹھی استعمال ہوتی ہیں شکر مدح اور حمد حمد کیا ہوتا ہے ہمد حمد ہے زبان سے تعریف کرنا زبان سے تعریف کرنا پہلی چیز کس وجہ سے کی جاتی ہے جس بندے کی آپ تعریف کر رہے ہیں اس میں وہ کیا کرتا ہے کسی خوبی کو خود اختیار کرتا ہے اپنے اختیار سے وہ اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرتا ہے اپنے اختیار سے جب کوئی بندہ صلاحیت پیدا کرتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے آپ پر کوئی احسان کیا ہو اس نے کوئی آپ پہ احسان نہ بھی کیا ہو مثلا آپ کیا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں میں نے کہا نا جیسے میں نے آپ کا کہا بھئی آپ لوگوں نے صرف نہاب میں صرف نہب میں بڑی ماشاء اللہ بڑی مہارت پیدا کر دی آپ تو ماہر ہو گئے ہیں آپ لوگوں نے میرے اوپر کوئی احسان نہیں کیا لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کی تعریف کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ کیا کہلائے گی حمد کہلائے گی یہ کہلائے گی حمد نمبر دو کہ جی مدہ کیا ہوتی ہے مدہ زبان سے تعریف ہوتی ہے زبان سے نمبر اگلی چیز کیا تھی مدھا ٹھیک ہے نا مدھا ہاں وہ بھی لیکن کیا ہوتا ہے چاہے اختیاری کی وجہ سے ہو چاہے غیر اختیاری کی وجہ سے ہو مدھا چاہے اختیاری کیسے ہو یا غیر اختیاری خوبی کی وجہ سے ہو لیکن زبان سے تعریف کرنا اور اس میں بھی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس نعمت نعمت کے مقابلے میں ہو یا نہ ہو نعمت کے ضروری نہیں ہوتی کہ نعمت کوئی کرے گا تو جیسے موتی میں موتی کی تعریف کرتا ہوں موتی بڑا خوبصورت ہے تو مجھے یہ بتائیں موتی نے میرے اوپر کیا احسان کیا کوئی نہیں کیا لیکن زبان سے تعریف کیا ہے اور موتی کی کوئی خوبی نہیں ہے اللہ کی طرف سے اس نے خوبی کی تو یہ کیا ہوا ہمدوئی اور شکر کیا ہوتا ہے شکر یہ ہوتا ہے چاہے وہ زبان سے ادا کیا جائے چاہے وہ دل سے کیا جائے اعضاء کے ذریعے سے کیا جائے لیکن نعمت کے مقابلے میں ہو تو جب بندہ کوئی نعمت کرتا ہے اس کے مقابلے میں کیا کرتا ہے بندہ شکر ادا کرتا ہے تو یہ شکر ہوتا ہے سمجھ کے بات کو تو ہم اور مداح صرف زبان سے ہوتے ہیں شکر زبان سے بھی ہو سکتا ہے جسم کے سارے اعضاء سے بھی ہو سکتا ہے حمد اور مدہ کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ احسان کرے گا تو تب ہی کیا جائے گا شکر میں احسان ہوگا تو تبھی کیا جائے گا ہمت کے کی اندر کیا ہوتا ہے اختیاری خوبی کی وجہ سے ہوتا ہے اور مدہ کے اندر ضروری نہیں ہے کہ اختیاری ہو یا غیر اختیاری ہو جو بھی ہو بس اس کی تاریخ کی جاتی ہے یہ سمجھ کے بات کو تو الحمد للہ رب العالمین یہ جو ہے نا یہ ہو گیا سمجھ کی بات تو ہوں ایک بات میں کہتا چلوں آپ لوگوں کو میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے میرے اوپر کوئی احسان نہیں کیا ٹھیک ہے احسان تو آپ لوگوں کا ہے کہ اگر طالب علم نہ ہو تو استاد کس کو پڑھائے ٹھیک ہے نا طالب علم نہ ہو تو پھر جو ہے استاد کس کو پڑھائے یہ بھی کیا ہے کہ یہ ایک وہ ہوتا ہے کہ جی طالب علموں کا احسان ہی ہوتا ہے استاد کے اوپر بھی ٹھیک ہے لیکن طالب علم کو یہ نہیں سوچنا چاہیے طالب علم کو یہ نہیں سوچنا چاہیے ٹھیک ہے لیکن استاد کو واقعی سوچنا چاہیے کہ جی طالب علموں کا احسان ہے رب رب کے معنی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا رب کیا ہوتا ہے ہاں ہم ہم سے مراد کیا ہے ہم میں نے بتایا نا زبان سے تعریف کرنا ہے زبان سے تعریف کرنا ہے ٹھیک ہے زبان سے تعریف ہے اور کیا اختیاری خوبی کی وجہ سے ہے مدہ تو غیر اختیاری بھی ہو سکتا ہے اختیاری بھی ہو سکتا ہے دونوں کے اندر ٹھیک ہے نا یہ پھر منطق کی اصطلاح میں جانا پڑے گا وہ چیزیں اور ہیں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں پھر بڑا معاملہ وہ ہو جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین جب ہم کہتے ہیں تو ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کی جتنی خوبیاں ہیں وہ ساری کی ساری, ساری اختیاری ہیں ٹھیک ہے اللہ کی جتنی خوبیاں ہیں وہ ساری کی ساری کے اختیاری ہیں بندوں میں تو ہو سکتا ہے کہ وہ غیر اختیاری خوبی ہو. جیسے خوبصورتی ایک آدمی خوبصورت ہے اس کا کوئی کمال نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں اختیاری صفات ہیں اس لیے اس میں وہ مد... آپ خود سوچیں کہ جی کیا وہ ہوگا اب آپ اس کو جوڑیں گے میں اس کو نہیں اب چھیڑ سکتا ہوں کہ جی اللہ تعالیٰ کے متعلق مداح شکر کیسے ہوگی وہ آپ خود سوچیں اس کو جوڑتے جائیں کیسے بنے گی اس میں ہم اللہ کا ہم کرتے ہیں اللہ کی شکر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور مدھا بھی ہو سکتی ہے کہ اگر مدھا کو اس معنی میں لیا جائے کہ اختیاری خوبی کے اوپر کی جا رہی ہو رب کے معنی ہوتے ہیں پالنے والا پالنے والا پروش کرنے والا عالمین عالم عالم کیا ہوتا ہے یعنی جس کے ذریعے کسی چیز کو پہچانا جائے عالم یعنی وہ چیز جس سے کسی چیز کو پہچانا جائے تو یہ عالم ہے بل آپ کا مطلب کہ اچھا انجام متقین کے لیے آگے چلتے ہیں جی سلاد یہ لفظ بھی آئے گا بار بار میں ایک دفعہ کر دوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے بس سلاد ہو ٹھیک ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے ہم پر احسانات ہیں ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہم پر احسان ہیں تو جب ان کے احسان, احسان ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی بھی ہمیں وہ کرنا چاہیے تعریف وغیرہ کرنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ کو بھی فرمائیے یا الدین الذین من سل والے ہی و و تسلیمہ ایک تو, ایک تو یہ معنی سلاد کے لگوی معنیٰ ڈکشنری کے معنی کیا ہوتے ہیں دعا کے معنی ہوتے ہیں سلاد کے لوگوی معنی دعا کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ معنی ہے لیکن جو ٹیکنیکل ٹرم آپ کہتے ہیں اصطلاحی جو ہے ہیں اصطلاحی معنیٰ اصطلاحی میں تفصیل ہے ٹھیک ہے سلاد کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے ٹھیک ہے سلاد کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو اس سے مراد رحمت ہوتی ہے ہم کہتے ہیں صلی اللہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو سلاد کی نسبت جب اللہ تعالی کی طرف کی جائے تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے رحمت اس لیے میں نے کیا و اللہ رسول ہی ٹھیک ہے نا بس صلاط و الا رسول ہی تو کیا اس سے مراد و اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائے تو سلاد کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے رحمت اگر سلاد کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو سلاد کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو تو اس سے مراد ہوتی ہے استغفار اس سے مراد کیا ہوتی ہے استغفار یعنی فرشتے کیا اگر فرشتوں کی طرف کیا جا رہا تو اس سے مراد کیا ہوگی استغفار اگر سلاد کی نسبت بندوں کی طرف ہو تو اس سے مراد ہوتی ہے دعا ٹھیک ہے اگر بندوں کی طرف دعا اور اگر سلاد کی نسبت پرندوں کی طرف ہو تو اس سے مراد ہے تسبیح تصبی کرنا ٹھیک ہے تو چار وہ ہوئے سلاد کے لغوی معنیٰ کیا ہوئے ہوتے ہیں دعا کے معنیٰ ہوتے ہیں لیکن اب یہ دیکھیں گے کہ سلاد کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے اس کا فائل کیا آ رہا ہے کیا چیز وہ ہوگی اگر نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تو مراد کیا رحمت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے دعا تو نہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے اللّہ تعالیٰ دعا تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو رحمت بھیجتے ہیں یا یو اللہزین آمن صلی اللیہ وسلم و تسلیمہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہی کہا ہے نا. ٹھیک ہے نا ان اللہ و ملائ تو ہو یوسلون بے شک اللہ اور اس کے فرشتے ہیں ان اللہ و ملائ کا تو یوسّل کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں نہیں نہیں اللہ تعالیٰ اور اللہ اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں ٹھیک ہے انَ اللہ و ملائے تو اللہ کی طرف نسبت جب سلاد کی ہے اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں وہ ملائے فرشتے کیا کرتے ہیں فرشتے رحمت تو نہیں بھیج سکتے تو فرشتے کیا کرتے ہیں فرشتوں کی طرف جب نسبت ہوگی سلاد کی اس سے مراد کیا ہوگی استغفار وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں وہ کہ کے لیے استغفار کی بھی وہ نہیں ہے وہ تو بخشے بخشائے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ اس سے مراد ان کے درجات کی بلندی مانگنا جو ہے ٹھیک ہے نا درجات کی بلندی تو اللہ تعالیٰ کی نسبت رحمت رشتوں کی طرف کیا ہوگی استغفار بندوں کی طرف ہوگی تو بندوں سے مرافیہ ہوگی دعا سلیہ وسلم تم لوگ کیا کیا کرو دعا کیا کرو سلاد سے مافیہ ہوگی دعا ٹھیک ہے اور پرندوں کی طرف ہوگی تو پرندے تو دعا وہرا نہیں ہوتی پرندے ویرا جو بھی پرندوں سے ملازیب پرندوں کی نسبت ہو رہی تھی اس بات تصبی یعنی وہ اللہ کی تشویح بیان کرتے ہیں پرندے ہوگی بات ہسا والے ہیں ہسا والے آگے کہ عالیہ والے آ گئے ہاسا والے تو آپ لوگ ہیں یہ چیزیں ہوئی منت العزیز صاحب سب سبق ہوا تھا عبد العزیز صاحب کا سبق ہوا تھا وہ تو پھر آ جائیں گے ابھی آ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا اچھا چلیں سنیں ذرا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں ایک دو دنوں کے اندر بس میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں اور پھر میں کتاب کو شروع کرنا چاہ رہا ہوں اب آپ لوگوں کی کتاب کا فائدہ شروع ہو جائے اس کے لیے میں یہ چاہ رہا ہوں میرے کو ٹائم چاہیے ایک ڈیڑھ گھنٹہ میں ایک ہو کر کے سارے آپ لوگ ہوں کیونکہ اس میں یہ ہے کہ بڑی ضروری چیز ہے ہاں یہ بھی ہے کہ اسلائی کلاس جو ہماری اتوار کے دن ہوتی ہے لیکن آپ لوگ اگر سارے ہوں تو اتوار کے دن اتوار کے دن اگر آپ لوگ سارے ہوں تو میں آپ لوگوں کو یہ چیز عربی عبارت کیسے روکی ہے یہ بھی اسلائی ہوتی ہے جی یہ بھی اِسلائی ہوتی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے اوکے ہوتی تھا تھوڑے سے خوش کیسا رکھنا آپ کل اچھا کل میں نے جو آپ کے سامنے بات رکھی تھی میں دوبارہ رکھتا ہوں دیکھیں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پہلی چیز کیا کرنی ہے آپ کو یہ جو الفاظ نظر آ رہے ہیں نا تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے ٹھیک ہے آپ کو پتہ چل جائے گی یہ اسم ہے یہ فیل ہے یہ حرف ہے پہلا کام تو یہ ہے تو بھائی اسم کیسے پتہ چلے گا علامات کے ذریعے سے پتہ چلے گا فیل کیسے پتہ چلے گا علامات کے ذریعے سے پتہ چلے گا حرف کیسے پتہ چلے گا علامات کے ذریعے سے پتہ چلے گا ٹھیک ہے پہلی چیز یہ ہے اچھا ہم. تو اسم کے لیے گیارہ علامتیں فیل کے لیے نو حرف کے لیے جب کوئی یہ علامت نہ تو یہ پتہ چلے گا نمبر تین یہ اس کے بعد کیا ہوگا کہ اگر آپ کہتے ہیں اس میں تو اس میں تو کیا ہو سکتا ہے اس میں متمکن ہو سکتا ہے یا اس میں غیر متمکن ہو سکتا ہے اس میں غیر متمکن کیسے پتہ چلتا ہے آپ کو اس میں غیر متمکن ہاں جو ہیں وہ آٹھ ہوتے ہیں بس اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوتی ہے اگر تو آرٹ میں سے ہے تو اس میں غیر متمکن ہے کام بڑا آسان ہو جاتا ہے اس میں غیر متمکن سے کام بڑا آسان ہو جاتا ہے آگے چلنے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر اس میں غیر متمکن نہیں پتہ چلتا تو پھر اس کا مطلب ہے اس میں متمکن ہے اور اس میں متمکن کی پوری دنیا کے اندر سولہ قسمیں ہیں پوری دنیا میں ٹھیک ہے اس میں متمکن کی پوری دنیا کے اندر یہ نہیں ہے کہ فلاں جگہ چلے جائیں گے تو کچھ کم نکلیں گی فلاں وہ سولہ قسمیں نکلیں گی اس سے بغیر اس میں متمکن نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو سولہ قسمیں جب تو سولہ قسموں میں سے آپ نے اب پکڑنا ہے کہ اس کا عراب حالت رفی میں نسبی میں یا میں اگر حالت رفیع میں سے ہے حالت رفیع میں سے ہے تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ مرفوعات پوری دنیا میں آرٹ ہوتے ہیں بس پوری دنیا میں مرفعات کتنے آرٹ ہیں تو وہ آرٹ قسموں میں سے باہر نہیں ہوگا اگر حالت ہے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پوری دنیا کے اندر منصوبات کتنے بار ہیں بارہ ہیں سے باہر نہیں ہو سکتا اور اگر حالتیں جری میں ہیں تو پوری دنیا کے اندر مجرورات کتنے ہیں مجرورات کتنے ہیں پوری دنیا کے اندر مجرات پوری دنیا میں کتنے ہیں تین ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں تین ہوتے ہیں مجرات پوری دنیا میں کتنے ہوتے ہیں یہ کیا بات ہے کتاب میں دو بتائے ہوئے ٹھیک ہے وہ چلے بھی آ سکتے منصوبات میں بھی آ سکتے مجرورات میں بھی آ سکتے ہیں یہ میں نے اس لیے کہا تھا نا میں نے اس میں جو کروائے اجرا کروایا تھا مجرور ایک ہوتی ہے جرے جوار جرے جوار پڑوسی کیا ہوتا ہے پڑوسی کے اوپر جر آ جاتی ہے اپنے پڑوسی کی وجہ سے مجرور بجرے جوار یعنی انجرے جوار ہیں پڑوسی کی وجہ سے تیسرا یہ ہوتا ہے یہ انہوں نے علم و میں نہیں لکھا ہوا قرآن مجید میں بھی مثالیں مل جائیں گی ٹھیک ہے نا قرآن کریم میں ہے اچھا یہ ازا کم تو ملاصلا فخ سیلو ٹھیک ہے نا فخصل وجوق عید یقم غم صحو برو ٹھیک ہے برو اور آگے کیا آیا وہ ارجلاق ٹھیک ہے نا وہ ایک کراعت کے اندر وہ بھی کمبھی آتا ہے ٹھیک ہے نا قرآن کریم کے میں کیا تھا کہ مختلف کراتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اس کے اندر کہ اپنے اس لیے بعض حضرات کیا کرتے ہیں بعض فرقے وہ کرتے ہیں مسا کرتے ہیں پاؤں کے اوپر وہ یہ کرتے ہیں مسا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا حکم بھی وہی ہے جو ہم بھی رو پر مسا ہوتا ہے تو پاؤں کے اوپر بھی کیا ہوتا ہے مسا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں بھائی اس کی کے اندر جو یہ آر ہے نا وہ آر جولی کمبھ جو آر ہے وہ جر جوار کی وجہ سے روس بھی روس ہی ہے اس کی وجہ سے یہاں پر بھی کیا آیا ہے ارجولی آیا ہے ورنہ اس کا حکم دھونے کا ہے ارجلا کو میں مشہور کراط تو وہی ہے لیکن ایک کرایہ یہ بھی آئی ہوئی ہے کوئی بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے پتہ نہیں اللہ خیر کرے اب یہ چیز میں نے کیوں چھیڑ دی میں تھوڑی تھوڑی بھی آ جائے اس میں زیادہ پیچیدہ باتیں نہیں کرتا میں بچوں بچوں والی باتیں چھیڑتا ہوں میں کہتا ہوں بھائی اتنی اتنی بر رہے ہیں میرا مزاج بھی یہی ہے کہ بھائی چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی بات کی جائے جو آپ کو سمجھ آ جائے بیان بھی اور سبق بھی ایسا ہونا چاہیے جو سب کو سمجھ آئے ایسا بیان کرو کہ جس کو سمجھ نہ آئے سبق ایسا ہو جو کہ جس کو سمجھنا آئے میں اپنی علمیت گھاٹتا پھروں آپ کے سامنے جو فارغ ہوں لیکن آپ, آپ ہونا باتیں کرنی چاہیے تو مجرور بجرے جوار بھی چیز ہوتی ہے پروسی کی وجہ سے خیر کوئی وہ نہیں تو بھائی اگر وہ ہوگا تو تین قسموں سے باہر نہیں ہوگا مجرورات میں سے تو اس تو آپ پہچانے اچھا اب جب آپ کہتے ہیں کہ جی اس میں متمکن کی سولہ قسموں میں سے کیا بن رہا ہے اس میں متمکن کی سولہ قسموں میں سے جب یہ چیز آ رہی نا تو آپ نے ایک چیز میں بڑا احتیاط کرنا ہوگا کہ اگر وہ چیز کیا آ رہی ہے غیر منصرف آ رہی ہے اس میں متمکن کی سولہ قسموں میں سے کیا آ رہا ہے غیر منصرف آ رہا ہے کون سی قسم ہے غیر منصرف اس میں غیر متمکن کی کون سی قسم ہے نمبر بتائیں اس کا غیر منصرف اس میں تو مکنی کون سی قسم ہے یہ آپ کو اتنا رٹا ہونا چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے پہلی قسم کون دوسری قسم کی ہے ایک ساتھی اور وہ بھی اس کے ساتھ کوشچن مارک کے ساتھ ہاں پانچویں قسم ہیں قسم آپ کے میں قسم قسم کی بات کر رہا ہوں سولہ قسمیں ہیں ناؤ تو عراب کی وہ بنتے ہیں ناؤ عراب ناؤ عراب کے قسموں کی میں بات کر رہا ہوں تو پانچواں پانچواں بولیں ٹھیک ہے نا تو اگر غیر منصرف ہے تو غیر منصرف کے اندر آپ نے یہ پہ ہوگا کہ بھائی یہ غیر منصرف جب آیا ہے تو اس کے اندر مسئلہ کیا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ غیر منصرف کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے آپ کو کوئی نہ کوئی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ غیر منصرف کیوں ہیں عدل وسوم و تانیس و مارفہ سما جمع جمع ترکیب و نون قبل تو عدل وسطانی جمع ترکیب کہتے ہیں اسباب مناسب یہ کتنے ہوتے ہیں نو ہوتے ہیں اسباب مناسب کتنے ہوتے ہیں ناؤ عدل وصف طانیس معرفہ، اجما جمع ترکیب الف نون زیدان تو اس میں سے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جی یہ کون سے اسباب پائے جا رہے ہیں وہ پھر ڈھونڈنے ہوتے ہیں آپ نے اس میں کون سبب پائے جا رہے ہیں جب وہ آپ کو سبب, سبب مل جائیں گے اس سے کام آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ چیز آج آپ نے تھوڑی سی چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرنی ہے پھر ان شاء اللہ اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے اور آگے چلتے جائیں گے ان اللہ ٹھیک ہے تو گھبرانا نہیں ہے ان آپ دیکھیں گے یہ آپ کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں آپ ایک مہینہ جس طرح میں آپ کو مطالعے کا طریقہ بتاؤں گا نا, آپ ایک مہینہ سے آپ نے مطالعہ ایسے کر رہے بس چاہے آپ روزانہ آدھا گھنٹہ بھی دیتے رہیں میں آپ کو دیتا ہوں دیتا ہوں اللہ ایک بعد آپ کو جو ہے نا آپ کچھ نہ کچھ پڑھنا شروع ہو جائیں گے کچھ نہ کچھ پڑھنا شروع ہو جائیں گے اگر غلطی بھی کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی ہم غلطی کر رہے ہیں لیکن اس طرح مطالعہ کریں گے جس طرح میں وہ کہہ رہا ہوں آدھا گھنٹہ بھی اگر آپ دیں گے تو ٹھیک ہے بس آج اتنا ہی باقی پھر انشاءاللہ کل کریں گے تو اس میں سے باقی تو آپ لوگ تیار ہیں اب کیونکہ ہمارے زیادہ سے پھر ہمارا جو نیکسٹ اس سے ہماری پھر ہدایت الناب جو ہے پھر اسپیڈوں کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا اب پھر ہدایت الناب ہماری اسپیڈوں کے ساتھ شروع ہونے والی ہے ٹھیک ہے چلیے پھر السلام علیکم و رحمۃ اللہ بائک ہے